وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ رضا بھائی کیسے ہیں آپ کا ممبئی ہم سب کے راتوں میں عبادت کو معاشی الحمدللہ ابھی ہم آپ آب کے سامنے انتیس سے بارے سے متعلق خلاصہ پیش کریں گے اور پھر ترابی کی نماز نما کی اس میں آج ختم قرآن تھا تو ہمارے نیٹ پر اور قرآن انشاءاللہ مکمل ہونا ہے اس کا خلاصہ تو گھر میں کچھ نیاز کا اہتمام کیا ہے اور مہمان بھی بہار تشریف گراؤ میں تو انتیسواں سپارہ بھی ہم ان شاء اللہ دوارا پیش کریں گے خلاصہ اس کا آپ کے سامنے اور تراجی کی نماز کی کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر کانے کا روم کتنا بجے اوپن ہو جاتا ہے اگر کسی کو معلوم ہو تو ہمیں ٹیکسٹ پر لکھیں کیونکہ تراوی کی نماز کے کچھ دیر کے بعد تقریباً ساڑھے گیارہ کے آس پاس پھر ذہن کی نیت ہے زیادہ ہے ان شاء اللہ تیسویں کا بھی انشاءاللہ خلاصہ پیش کرتے کے آج اختتامی دعا کر لی جائے اب میرے میں نہیں آج اوپن ہوگا یا نہیں ہوگا بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر میں گیل اوپن ہونے سے پہلے آج تک کے بعد جو ہے اچھا نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ تیسرا ستارہ آج یار ہوگا اور پھر اس کے بعد اختتامی دعا الودائے رمضان اور انشاءاللہ تعالی جو یہ خود کی کاوش ہے اور ہم سب کے روزوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہوگی ان شاء کہ اللہ ہماری عبادت قبول فرمائے انشاءاللہ تو اللہ تو انتیسویں سفارے سے متعلق اب صورتیں اس موسم میں کافی ہیں تقریباً ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ دس ہیں لہذا میں ان صورتوں کا تعارف خصا آپ کے سامنے پیش کروں گا الحمدللہ رب حرف اللہ عالمی وصلی والسلام وسلم و على سيدنا النبيين والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم والسلام رسول اللہ وعلا آلکا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك و صحابك يا حبیب الله الصلاة والسلام عليك يا نبی الله وعلى آلك و صحابك يا نور الله اللهم صلی اللہ صلی وسلم سے ستارے کا خلاصہ سماج فرمائی اس میں سورہ ملک شریف مکمل سورہ کرم مکمل سورہ الحکا مکمل سورہ معارج مکمل سورہ نو مکمل سورہ جن مکمل مزمل مکمل سورہ مد مکمل اور سورہ مکمل سورہ دوہر مکمل اور سورہ المرسلات مکمل ہے چلیے صورتیں انتیسوں پارے میں ہیں سب سے پہلے سورہ شریف خلق الموت بری برکت والا ہے وہ جس کے قبضے میں سارا ملک اور وہ ہر چیز پر قاضر ہے وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی جو تمہاری جانچ ہو تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے اور بڑی عزت والا بخشنے والا ہے اس سورت کا نام سورہ ملک ہے اس کے اور بھی کئی نام ہیں اس سورت کا نام البافیہ اور مد بھی ہے کیونکہ یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے اور نجات دیتی ہے حضرت ابن علاق رضی اللہ تعالی عنہما اس سورت کا نام المجادلہ رکھتے تھے کیونکہ یہ سورت قبر میں مسجد کی طرف سے بحث اور جدال کرتی ہے ترتیب نزول کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر چھتر ہے اور ترتیب مصحب کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر اڑسٹھ ہے اور سورہ الحاقہ سے پہلے نازر ہوئی حضرت مالک رضی اللہ کو عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کی ایک صورت ہے جس میں تیس ہیں وہ اپنے پڑھنے والے کی طرف سے حتیٰ کی اس کو جنت میں داخل کر دے گی وہ صورت قبارک ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے علمی میں ایک قبر پر خیمہ لگا دیا اس میں ایک انسان سورہ لوٹ پڑھ رہا تھا اس اس نے اس کو ختم کر لیا پھر وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس گیا اور آپ کو اس کی خبر دی آپ نے فرمایا یہ سورہ المانیہ اور منت ہے یہ عذاب قبر سے نجات دیتی ہے حضرت ابن عباس ربی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی فارق علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ یہ سورت ہر مومن کے دل میں ہو حضرت ابن مستعود رضی اللہ تعالی صاحب نے فرمایا کہ سورہ قبار اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی ہر کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گی تو روزانہ رات کو ایک مرتبہ سورہ ملک پڑھنے کا معمول بنا لیجیے ان شاء اللہ کا آگا حدمی طور پر خبر کی اللہ نے چاہا کو نجات مل جائے گی ان شاء سورہ رلک میں اللہ تعالیٰ کے وجود اس کی توحید اس کی قدرت اور قیامت اور برست پر ضرائل قائم کیے گئے ہیں جس طرح بالعلوم بکی صورتوں میں اسلام کے بنیادی عقائد پر زور دیا جاتا ہے اس قیامت حشر نشر اور جزا اور سزا کے مضامین کو بہت مؤثر کے رائے میں بیان کیا گیا ہے اس صورت کی فضا اللہ تعالیٰ کی تمجید اور اس کی عظمت سے کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس دنیا کی سلطنت اور حکومت صرف اور صرف اللہ کے قبضہ اقتدار میں ہے اور انہیں لوگوں کو پیدا کرنے اور ان کو مارنے پر قادر ہے اللہ تعالیٰ نے سات آسمانوں کو پیدا کرنے اور ان کو سیاروں اور ستاروں کے ساتھ مزین کرنے سے اپنی توحیف پر استطلع فرمایا ہے اور شائقین پر شہاد ثاقب گرا کر آسمانوں کی حفاظت کرنے سے اپنی قدرت پر استضلار فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس جہان کا نظام نہایت مضبوط اور منظم ہے اور اس میں کوئی خرل نہیں اللہ تبارت کو بتایا کہ قدرت کے مظاہر میں سے یہ ہے کہ اس نے کافروں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا ہے اور مومنوں کو مفرت اور اجر قبی کی مشارت کی ہے سورت آخر میں یہ بتایا کہ جس نے اس جہاں کو بنایا اور چلایا وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ قیامت سے اس سارے جہاں کو نابود کر دے اور پھر دوبارہ بنا ڈالے اور یہ کم ہوگا اس کا علم صرف اللہ کو ہے اور کفار کو اس سے ڈرایا ہے کہ اگر انہوں نے ہمارے رسول کی قیامت کو قبول نہیں کیا تو پھر ان پر عذاب آئے گا اور اس کا ڈرایا ہے کہ تمہارے پینے کفانوں سے حاصل کرتے ہو اگر وہ اس پانی کو زمین میں دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سوا کون ہے جو پھر سے ان چشموں کو جاری کر سکے اللہ اکبر طبیرہ سورہ ملک شریف کے بعد جو ہے وہ ایک سورہ کلم شریف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورج کو بیان فرمایا ہے سورہ کرم شریف میں پیشاب ہوا قلم قلم اور ان کے لکھے کی قسم بی اپنے رگ کے فضل سے مجلوم نہیں وہ نقل اج رنگ اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے وہ اِن نقل احاطی اور بے شک تمہاری خوبی بڑی شان کی ہے تو سورہ عرب شریف ہے اس میں باون آئےتے ہیں قلم کلب سو کے پہلی میں آیا ہے اس لیے اس کا نام سورہ قلم ہے اور امام بخاری نے اس سورت کا عنوان سورہ نون والقلم قائم کیا ہے اور اکثر مفسرین نے اس سورت کا نام قلم لکھا ہے ترتیب نظور کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر دو ہے اور ترتیب مصحب کے اعتبار سے اس کا نمبر سڑسٹھ ہے حضرت زید نے کہا کہ یہ سورت دوسرے نمبر پر نازر ہوئی اور یہ سورت سکر کے بعد نازل ہوئی اور اس صورت کے بعد پورہ مزمل اور اس کے بعد پورہ مدثر نازل ہوئی ہیں اور زیادہ صحیح وہ ہے کہ حضرت ربی اللہ کو سہارا انہا نے فرمایا کہ اقرا یعنی الگ نازل ہوئی پھر کا آغاز رک گیا اس کے بعد سورہ مدفر نازل ہوئی اور حضرت سید بن عبداللہ رفیع اللہ کو کہا نے فرمایا کہ وہی آنے کے رکنے کے بعد سورہ مدفر نازل ہوئی اور سورہ الگ اقرا کے بعد نازل ہوئی اور یوں اس کے حضول کا نمبر دو ہے جس صورت کی میں حرف فر تحجی نون کا کلام انہی حروف سے مرکب ہے جن حروف کو ملا کر تم اپنا کلام بناتے ہو اگر تمہارا یہ ضلع ہے کہ یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم بھی اس کلام بنا لاؤ اس صورت کی ابتدا میں نبی علیہ السلام سے خطاب دیا گیا ہے اور مشرقین آپ کی شان میں جو نازیبہ کلیمات استعمال کرتے ہیں ان پر آپ کو تسلی دی گئی ہے رنج اور آپ کے رنگ اور افسوس کا اظہار جو ہے وہ کیا گیا ہے بات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف شیئر کہنے جادو کرنے اور دیوانگی اور جُلنے کی جو نسبت کی تھی اس سے آپ کی بڑا مت فرمائی ہے جس میں دنیا اور آثرت میں نبی پاک السلام کے فضائل اور کمالات کا ذکر ہے اس میں قلم اور لکھنے کی فضیلت ہے تاکہ مسلمانوں قلم اور لکھنے کی طرح متوجہ ہوں اور علوم کو لکھ کر محفوظ کریں ابو رحل اور ولید بن مبیرہ کی مذمت کی گئی ہے اور ان کے متعلق آفرت کی وعید بیان کی گئی ہے اکبر ابو رحل اچھا کفار کا مقابلہ مومنین اور متقین کے ساتھ کیا گیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ کفار کے مضعوم اور خود خدا طرح سے دنیا کا عذاب کر سکتے ہیں نہ آپ سے رکھتا کفار کا ایک باغ تھا اللہ نے اس کے پھلوں کو جلا ڈالا وہ سہولتے اور پانی آگ نے ان کو جلا دیا اس دنیا دنیاوی سزا کا ذکر جو ہے یہ بھی اس صورت میں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے جو ہے فرمایا ہے سورہ قلم کے بعد الحاق شریف جو ہے اس کا نمبر ہے الحا قطم وما فا غما اب اور حق ہونے والی کیسی وہ حق ہونے والی اور تم نے کیا جانا کیسی وہ حق ہونے والی اب ببت سمود و آگ انگل پواری نے اس سخت صدمہ دینے والی کو ججلایا و اماں سمودی کو گپتا دیا تو سمود کو ہر کیے گئے شد سے گزری ہوئی چندار سے سر وہ اماں آگلی کو گرو اور رہے آگ وہ ہر کیے گئے نہایت سخت گرج کی آنگی سے اللہ حکبر امام سبرانی نے حضرت ابو برزا رضی اللہ تعالی ان سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام فضر کی نماز میں سورہ اور اس کی اللہ تھے تلاوت فرمایا کرتے تھے امام احمد اپنی صنعت کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے ایک دن میں رسول کریم علیہ السلام کی تلاش میرے خلاف آپ اس سے پہلے مسجد کی طرف جا چکے تھے میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا آپ نے سورہ الحاقہ پڑھنی شروع کر دی مجھے قرآن کی عبارت سے بہت تعجب ہوا میں نے دل میں کہا اللہ کی قسم یہ ضرور شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں اب آپ نے یہ آیات پڑھی لَقَوْلُ رَسُولٍ پڑیم قابل شاعر علی قرآن ضرور رسول کریم کا قول ہے اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں تم لوگ بہت کم مان رہتے ہو پھر مجھے سے خیال آیا کہ آپ کا ہیں تبھی آپ نے یہ آئیں پڑھی ودا بے غوری کرد کر نہ یہ کسی کاہن کا کور ہے یہ رب العالمین کی طرف سے نادر کیا ہوا ہے آپ السلام نے آخر تک الحافہ پڑی اور اس واقعی اسلام کی صداقت میرے دل میں بیٹھ گئی الحمدللہ سورہ الحاقہ میں قیامت کی غلطیوں کا ذکر ہے مقدین کو قیامت کے حقوق سے ڈرایا گیا ہے کفار مکہ کو یاد دلایا ہے کہ سابقہ امتوں کے قاتروں نے دنیا میں عذاب واقع ہونے کی تقریب کی تو ان پر دنیا میں عذاب نازل کیا گیا اس کے علاوہ ان کو آخرت میں بھی عذاب ہوگا اور جو لوگ اللہ کے رسولوں کی تقریب کرتے تھے اور شرک کرتے تھے ان کو سخت عذاب کی بڑی سنائی ہے جو لوگ اسلام نے ان کو اللہ نے طوفان میں غرب ہونے سے بچا لیا اور اس میں بڑی انسان پر احسان ہے کہ اللہ نے ان کی نسل باقی رکھی میرے عبدال اسلام کی اس الزام ذکر کی ہے کہ آپ نے رسالت کا جھوٹا دعویٰ دیا ہے اللہ کی اس سے براعت بیان کی ہے کہ وہ جھوٹے رسول کو جھوٹے دعوے رسالت پر برقرار رکھے رسول کریم کردیم سرداپ علیہ وسلم کو تبدیل رسالت کا فریضہ انجام دینے میں جو مشکلات اور تقاریب پیش آتی تھی ان میں آپ کو صبر و استقامت کی تلغیم دی ہے قرآن میں ایمان نہ لانے پر عذاب کی جن محدود کا ذکر کیا گیا ہے ان سے کفار مکہ کو دہرایا بھی گیا ہے تو یہ تمام مضامین قرآن کریم کی صورت میں موجود ہیں چنانچہ اس صورت الحاقہ کے بعد سورہ مہارج شریف ہے دی عزاب، دی ایک مانگنے والا وہ عذاب مانتا ہے جو کافروں پر ہونے والا ہے جن کا کہ رینا نہیں سلح کا کوئی ٹالنے والا نہیں بلم بام ضلعج وہ اللہ کی طرف سے جو بلندیوں کا مالک ہے رحم بھی نہیں بھی تھی یوم انسان تین الفضا مرائکا اور جبرائیل اس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں وہ آزاد اس دن ہوگا جس کی وقدار پچاس ہزار برس ہے پس گر صبرن جمیرہ. تو تم اچھی طرح صبر کرو سورہ معارج آپ نے سنا کہ ایک آئٹ میں یہ لفظ کی ہے من اس وجہ سے جو ہے اس کا نام سورہ معارف ہے آسمانی سوجوں سے مراد وہ سوئیاں ہیں جن پر چڑھ کر فرشتے اور حضرت جبراہی اللہ کی طرف جاتے ہیں حضرت جبرائی کا اس لیے خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ وہ اللہ سے وحی لے کر انبیاء کی طرف نازل فرماتے ہیں یہ سورہ الحاقہ کا منزلہ تمتو ہے کیونکہ جس طرح سورہ الحاثہ میں قیامت اور جنت اور مومرین اور اسی اور طرح اس صورت میں بھی ان امور کا ذکر فرمایا ہے یہ ایک اتفاق مقی ہے ترتیب نظور کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر ستہتر اور ترتیب مصرب کے اعتبار سے اس کا نمبر ستر ہے حضرت جادب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ سورت الحاقہ سورہ نبا کے نازر ہوئی اس صورت میں قیامت کے دن کو ثابت کیا گیا ہے اور اس دن میں واقع ہونے والی ہولناک امور کو بیان فرمایا ہے اور کفار کو اس دن سے ڈرایا گیا ہے اللہ کے جلال اور اس کے قہر کو بیان فرمایا ہے اور روزہ کے ہولناک عذاب کا ذکر فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ روزت کا عذاب کس وجہ سے ملتا ہے جس کے مقابلے میں مومنین کے نیک آماد بیان فرمائے جس وجہ سے اللہ ان پر فضل فرماتا ہے انہیں دوزب سے نجات دیتا ہے اور دائمی جنت عقاف فرماتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے جو دل آزار باتیں اور عصیتیں پہنچتی تھیں ان پر آپ کو صبر کرنے کی ترہیم فرمائی ہے اور مسلمانوں کے ان نیک اوزاق کا بیان فرمایا ہے جس کی وجہ سے مسلمان کفار اور مشلقین سے افضل ہیں تو یہ تمام معاملات اللہ نے اس صورت میں بیان فرمائے اور پھر اس کے بعد سورہ نوک شریف ہے میرا پاس نوک میں فرما رہا ہے بے شک ہم نے نو کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈرا اس سے بدلے کہ ان پر دردناک آزاد آئے يَا قَوْمِ نَذِيرٌ <مُبِينٌ> اس نے فرمایا اے میری قوم میں تمہارے لیے سری ڈر سنانے والا ہوں <وَحَطِعُون> کی اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میرا حکم مانو یا نو کم تم کا علامون وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور ایک مقرر میں آج تک تمہیں محلت دے گا بے شک اللہ کا وعدہ چلاتا ہے ہٹایا نہیں جاتا کسی طرح تم جانتے تو سورہ نور شریف کی یہ پہلی ابتدائی چند آیات ہیں جو کہ ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں یاد رکھیے کہ یہ مکے میں نازل ہوئی ترتیب رزول کے اعتبار سے اس کا نمبر بہتر اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر اکہتر ہے سورہ نغل کی داری سہایتوں کے نازل ہونے کے بعد اور سورہ مہارت کے آخر میں اللہ نے فرمایا تھا کہ ہم اس پر فادل ہیں کہ مشرقی نے مکہ سے بہتر لوگ لے آئیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سورہ نور میں اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ نے حضرت نور علیہ السلام کی قوم پر آدم عالمگیر طوفان بھیجا جس سے ان کی قوم کے تمام کافر غرق ہو کر ہلاک ہو گئے صرف اسی اخراق بچے جو اللہ کی توحید اور حضرت علم علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لا چکے تھے اور پھر دن ہی واقعی ماندہ لوگوں سے دنیا آباد ہوئی اس طرح اس پر ذریعہ قائم ہو گئی کہ اللہ جب چاہے تو ایک قوم کو ہلاک کر کے اس کی جگہ دوسری قوم کو لے آتا ہے جس طرح دیگر مکی صورتوں میں توحید رسالت پر ایمان لانے کی تحقیق کی جاتی ہے اور اللہ تبارک کا مطالعہ کی اترا اور اس کی عبادت کا حکم دیا جاتا ہے اور شلپ اور بت پرستی کی مذمت کی جاتی ہے تو اس صورت میں انہی امور کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس صورت کے شروع میں یہ بیان کیا گیا کہ حضرت علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرح مبعوث کیا گیا اور انہوں نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ بت پرستی اور گناہ مکترک کر دیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے اور ان کے اموات اور ان کی اولاد سے ان کی مدد فرمائے اور آخرت میں ان کو جنت ادا فرمائے لیکن ان کی قوم نے ان کی دعوت کو مسترد کر دیا اور اپنی گمراہی اور نافرمانی پر ڈٹے رہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود اپنی دوستی اور اپنی قدرت پر استفلا فرمایا اور آسمانوں اور زمینوں میں اپنی نعمتوں کا بیان فرمایا اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے نفع کے لیے زمین کو مستفر کر دیا اور اس میں خزانوں اور ماہنیات کو اللہ تبارک و وطالعہ نے رکھا ہے سبحان اللہ یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے فائدے کے لیے جو ہے وہ پیدا فرمائی ہے انسانوں کے لیے پھر سورہ جن شریف کا آغاز ہوتا ہے بلیا ان قرآن تم فرماؤ مجھے رہی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا یہ بھی رشدی کا منشی کبھی رب دینا عہدہ کے کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایماندار اور ہم ہر کس کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّفَدَ <وَلَدًا> اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے نہ اس نے عورت اختیار کی اور نہ بچہ وہ ان کا نہ یقور سبھی ہو نہ اور یہ کہ ہم لگا بے وقوف اللہ پر بات اللہ پر بڑھ کر بات کہتا تھا وَأَنَّا اور یہ کہ ہمیں خیال تھا کہ ہر گزادی اور جن اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے تو یہ عیدی پانچ ایسے ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے سورہ جم شریف کی پیشگی ہیں یہ صورت جنات کے اخوال سے متعلق ہیں کیونکہ جب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے قرآن کی تلاوت سنی تو وہ آپ کے اوپر ایمان مانگ رہا ہے جنات ایک ایسے عالم میں ہے کہ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں نہ ان کا کلام سن سکتے ہیں سوائے وزیر الہی یا الہام صادق سے ان کی مارکت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے یہ صورت ربیع فاضل اسلام کی بہشت کے اب عشرے میں حاضر ہوئی جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی اعلیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی جماعت کے ساتھ نفاذ کے بازار میں گئے اس وقت شیردین اور آسمان کی خبروں کے درمیان ایک چیز ہائل ہو چکی تھی اور ان پر آنکھ کے گولے پھینجے جاتے تھے جلنا نے آپس میں کہا تو تمہارے اور آسمان کے درمیان جو چیز ہائل ہوئی ہے وہ کوئی نئی چیز ہے اور تم زمین کے مشارف اور مغالی میں جاؤ اور ڈھونڈو وہ کیا چیز ہے پھر وہ زمین کے مشارف اور مغالی میں تلاش کرتے رہے کہ ان کے اور آسمان کی خبروں کے درمیان کیا چیز حائل ہوئی ہے پس جو لوگ تہامہ مکے کی طرف گئے تھے وہ ایک کھجور کے درخت کے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوئے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازار میں اپنے اصحاب کو نماز فجر پڑھا رہے تھے بس جب انہوں نے قرآن کی सुनी سنی تو کہنے لگے یہی وہ چیز ہے تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے پھر وہ اپنی قوم کی طرح واپس آئے اور کہا ہے ہماری قوم ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو لیکی کی طرح جگہ دیتا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہیں کریں گے اور اللہ نے اپنے نبی پر لے آئے ساز فرمائی اور دراصل آپ کی طرف جنات کا اول نازل کیا گیا تھا تو سورہ جن شریف میں نبی پاک علیہ السلام کے دین کی دعوت صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے ایک تو یہ بات واضح ہوئی بلکہ جنات تک بھی پہنچی ہے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے قرآن کی تلاوت کو سن کر قرآن پر کے پیغام کو سمجھا اور اللہ کی توحید پر اس کی عظمت پر اور شریف بیوی اور بیٹے سے اس کے منظم ہونے پر ایمان لے آئے اس پر غریب ہے کہ جنات کی عبادت کرنا باطل ہے جو غیر کی خبریں بتاتے ہیں اس کا عطران ہے اور یہ ثبوت ہے کہ آرم الغیر صرف اللہ ہے اور انبیاء کسی قدر علم غیر پر اتنے ہیں جس پر ان کی طرف وہی کی جاتی ہے اور رسولوں کے واسطے سے اولیاء کو بھی غیر پر اطلاع ملتی ہے لیکن جس ذات اللہ کے سوا کسی کو غیر کا علم نہیں ہوتا جن گرزا کے مخلوط ہیں اور ان میں متاثر کرتے ہیں علم دیکھ بھی ہوتے ہیں بدکار بھی ہوتے ہیں وہ وزد بھی ہوتے ہیں اور بشرک بھی ہوتے ہیں اور وہ لوگ جمراہ ہیں جو اللّہ تعالیٰ پر اشتراک باندھتے ہیں اور جو لوگ جنات کی عبادت کرتے ہیں اور جو مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہیں تو جنات اس پر تعجب کرتے تھے کہ جب وہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان پر جاتے تھے تو ان پر آپ کی گولے مارے جاتے تھے تبھی عاطل السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں تک اللہ کا یہ پیغام پہنچائیں کہ وہ اخلاق سے عمل کریں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں تو یہ بتائیں کہ آپ اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور جرنر کے مالک رہی اور اگر یہ فرض محال آپ اللہ کی نا فرمانی کرے تو اللہ کی غرض سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا اور آپ خود اپنی عقل سے یہ نہیں جانتے کہ اللہ کے ساتھ شرک پر فکر کرنے والوں پر عزاب کا بنا بھی ہوگا جن ناخ نے یہ اعتراف کیا کہ وہ اللہ سے بات کرتے ہی نہیں جا سکتے اور نہ اللہ کا مارکا مطالعہ اللہ جلا پر جو ہے وہ غالب آ سکتے ہیں تو سورہ جن شریف میں یہ تمام معاملات اللہ رب العزت نے جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں سورہ جلد کے بعد باری آتی ہے سورہ مزمل کی یا مزمل امل دیلا الیلا مارنے والے رات میں قیام فرما سوا کچھ رات کے آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو اور یا اس پر کچھ بڑھاؤ اور قرآن خوب ٹہر ٹہر کر پڑھو ان کی اڑی کا فقیرہ بے شک انقریب ہم تم پر ایک بھاری بات ڈالیں گے ان نہ شیرا کل لیا اشدو وقت اوقیرہ بے شک رات کا ज्यादा وہ زیادہ है ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے یہ سورہ سورہ مزمل یا ایمزمل اے چاگر لپیٹنے والے اور اعلیٰ حد کا ترجمہ ہے اے جھرمٹ مارنے والے جمہور مفسرین کے نزدیک یہ سورت مقی ہے تاہم اس کے دوسرے رقو میں کچھ طلاق اور باغ کے نزدیک اس کے دوسرے رکوع کی آیات مدینہ میں نازل ہوئی عام صحیح یہ ہے کہ یہ سورت مکمل طور پر مکئی ہے ترتیب نظور کے اعتبار سے صحیح یہ ہے کہ سب سے پہلے سورہ الگ نازل ہوئی اس کے بعد نازل ہونے والی سورتوں کی ترتیب میں اختلاف ہے ایک اور ہے کہ الگ کے بعد سورہ نون یہ ہے کہ سوریہ الگ کے بعد سوریہ مدر ہوئے اور ظاہر یہ ہے کہ یہی راجے ہے اس سورج کے شروع سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی اسلام کو بہت و کرم کے ساتھ آپ کو آپ کے اوساف سے ندا کرتا ہے پورے فرحان میں کہیں بھی آپ کو آپ کے نام کے ساتھ ندا نہیں کی گئی البتہ خود سیاح میں آپ کو یا محمد کے ساتھ ندا کی گئی ہے اس آئت میں رات کی رسم تک یا اسے کم و دیش حصے تک آپ کو قیام کرنے کا حکم دیا ہے اور ان مسلمانوں کی تحسین فرمائی ہے جو رات میں آپ کے ساتھ نماز میں قیام کرتے تھے نبی پاک علیہ السلام کو بھی پہنچانے کے خریدے پر ثابت قدم رہنے کی تلسیم فرمائی ہے آپ کو ہمیشہ نماز قائم کرنے سدکات ادا کرنے کا حکم دیا ہے آپ کو اللہ کے آکام کی, کی تبلیغ کرنے اللہ پر توقل کرنے کا حکم دیا ہے مشرقین جو آپ کی تصدیق کرتے تھے اور آپ کو سب کو شدم کرتے تھے آپ سے سرمایہ کہ آپ ان سے احراز کریں اور ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑے آپ کی مدد کا اللہ تعالیٰ ضامن ہے اور مشرقین کی تصدیق کی سزا ان کو اللہ دے گا اور کو کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے قیامت کی اور اس کی شدت کا ذکر بھی اس میں ہے اور رات کے اکثر حصے میں قیام کے ہجروگ کو لوگوں کی رہائش سے منسوخ فرما دیا گیا ہے تو یہ سب معاملات اللہ رب العزت نے یہاں اس صورت میں ارشاد فرمائے ہیں سورہ مزمل کے بعد سورہ مدثر کی باری آتی ہے اور سورہ مدثر شریف جو ہے وہ سورہ مزمل کے بعد ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے یا الجہ مدثر ام فا کام نس تخلی روشی کا فخر نقر نہ اور یوم عید یومن اکثر اللتافی على غیر یسی اے بالا پوش اوڑنے والے کھے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے صاف رکھو گتوں سے دور رہو اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو اور اپنے رب کے لیے سبر کیے رہو پھر جب سور پوکھا جائے گا تو وہ دن سخت دن ہے اور تاثروں پر آسان نہیں ہے سورج مدثر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک چمکتی ہوئی سورج ہے اور یا ابھی تصویر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ بن ابوان سے سوال کیا کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی کون سی صورت نازل ہوئی تو انہوں نے سورہ مدثر کے بارے میں فرمایا اور سبھی روایتوں میں صحیح ہے کہ سورہ الگ پہلے نازر ہوئی کہ سورہ مدثر اور اس سے متعلق میں پہلے بھی چند باتیں کر چکا ہوں اگرچہ سیدہ عائشہ سے دیکھا تھا میرا سیدہ اور ربی البا کا اعلیٰ انہا کی روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام پر سب سے پہلے یہ آئے حاضر ہوئی الانسان اقرا خورف خورف القرا اور حافظ ابن حجر بھی یہی فرماتے ہیں سورہ مزنبل اور سورہ مدفر میں باہمی مناسبت بھی ہے ان دونوں صورتوں میں نبی پاک علیہ السلام کو آپ کے لباس کے ایک وقت نگاہ دی گئی ہے ان دونوں سورتوں کے شروع کا تعلق جو قصہ واشدہ کے ساتھ ہے اور سورہ مدثر سورہ مزمل کے بعد نازل ہوئی اور گاٹ کے نزدیک سورہ مدثر پہلے نازل ہوئی ہے اور اسی طرح مطلب سورہ مزمل کی جو ابتدا ہے وہ کا تحج پڑھنے کے حکم سے ہوئی ہے اس میں اپنے لفظ کی تکمیل کا حکم ہے اور سورہ مدثر میں لوگوں کو اللہ کی کے عذاب سے ڈرانے کے حکم سے ابتدا کی گئی ہے اور اس میں دوسروں کی تکمیل کا حکم ہے بہرحال اللہ تبارک کا مطالعہ کرم فرمائے اس سورج کی ابتداء میں نبی علیہ السلام کو اس بات کا مطلب فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین پر ایمان لانے کی دعوت دیں اور ایمان نہ لانے پر ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور کپار اور فجار کی غذاؤں پر فر کریں قیامت ہی اور ناسیوں کا ذکر فرما کر اس دن کے عذاب سے ڈرایا ہے کہ ایک شخص جو دل سے مان چکا تھا کہ واقعی قرآن مجید اللہ کا کلام ہے لیکن وہ اپنی عزت ہٹ گرمی اور تطور کی وجہ سے اس اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہ تھا اس لیے اس کا انکار کر کے یہ کہتا تھا کہ یہ جادو ہے اس کو دغت عذاب کی وجہ سنائی ہے چاند کی افراد اور صبح کی قسم کھا کر اللہ نے بتایا کہ دغت کا اذاق سب سے بڑی مصیبت ہے یہ بتایا ہے کہ ہر شخص اپنے کیے ہوئے کاموں کا ذمہ دار ہوگا مومنین کو نجات کی بشارت دی اور کفار کو اذاب سے ڈرایا ہے اور یہ تمام معاملات اللہ تبارک مطالعہ نے سورہ مدثر میں بیان فرمائے ہیں سورہ مدثر شریف کے بعد اللہ تلا فرماتا ہے کی کی کی کی کی جمع کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہر دن اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے بلا دینا بنانا کیوں نہیں? ہم قابل ہیں کہ اس کے پور ٹھیک بنا دے بل یوریز السان یس جمام بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی گئے یس ارو اجان یامر کا دن کب ہوگا بریفل پھر جس دن آگ چن جائے گی اور چاند دہے گا دنیا شم س اور سورج اور چاند گلا دیے جائیں گے یاسان ہو یومرمفر اس دن آدمی کہے گا اللہ اللہ اللہ آپ اس کو تلاوت فرمائیں خیرا قیامت ترجمہ بھی پڑھیں گے تو بڑی اس میں عبرت اور بڑے سے آخرت کے بارے میں بہت ڈرانے والے الفاظ ہیں یہ سورت جو ہے قیامت کے مباحث پر مبنی ہے یہ بڑا اہم موضوع ہے کیونکہ کفار اور مشرقین قیامت کے وقوع کا بہت شدت سے انکار کرتے ہیں اس لیے سورت کا نام القیامہ رکھا گیا کیونکہ اس صورت میں قیامت کے وقوع پر زرائل قائم کیے گئے ہیں اور ان کے شبہات کا اظہار فرمایا گیا ہے قیامت کے بعد آخرت کا وقوع ہوگا اور اس صورت میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا ذکر ہے دیگر مکھی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی دین اور ایمان کی مبادیات بیان کیے گئے اور وہ مرنے کے بعد اٹھنے اور جزا اور سزا کے معاملات ہیں اور انسان کی تخلیق تخلیقی ابتدا کا ذکر ہے ترتیب نظور کے اعتبار سے اس کا نمبر اکتیس اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے پچہتر ہے سورت کی پتہ قیامت کی قسم کھا کر فرمائی ہے اور اس کے ساتھ نقص لفغانوں کی قسم کھائی ہے تاکہ ان مشرقین کا رد ہو جو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے کے فائد نہ تھے آئسمبر 7 سے 15 تک قیامت آمد کی علامات کا ذکر فرمایا ہے کہ جب چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے بغیر رہا آیت نمبر سولہ سے انیس میں اللہ نے وہی میں وحی کی حفاظت کا ذکر فرمایا اور نبی پاک علیہ السلام کو یہ اطمینان دلایا کہ اللہ اس بات کا تفریح و ضامل ہے کہ وہ آپ کے دل میں اور دماغ میں اس وہی کو محبوز اور ثابت رکھے گا اور اس کے معنی کو بیان فرمائے گا لہذا اردو خود آپ قرآن میں حاضل ہونے والے الفاظ کو بار بار دہرانے اور یاد کرنے کی کوشش نہ کریں آیت نمبر 20 سے 25 میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کی محبت کی مذمت فرمائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ بعض انسان نیل فطرت ہیں جن کے چہرے ایمان کے انوار سے منور رہتے ہیں اور بعض انسان بد فطرت ہے جن کے چہرے سیاہ اور مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں آیت نمبر 26 سے لے کر پینتیس تک میں موت کے وقت انسان کی حالت کو بیان فرمایا ہے اور جب جسم سے روح نکلتی ہے تو اس وقت ایسی تنگی اور سختی ہوتی ہے آیت نمبر 36 سے 40 میں حشر اور محاذ جسمانی مالی پر ضرائل قائم فرمائے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ دوسری بار پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ مشکل تو نہیں ہے تو پھر یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے اللہ اکبر کبھی سورہ القیامہ شریف کے بعد میرے پروردگار دیکار نے سورہ دہر جو ہے یہ بیان فرمائی ہے سورہ میں دہر نے سماپ فرمائیں مِّنَ زَحِنَ مِّنَ زَحِنَ مِّنَ بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا اس کا نام بینا تھا اِنَّا مِّن نَبْ نَبْ بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ملی ہوئی مٹی سے کہ وہ اسے جانچے تو اسے سنتا دیکھتا کر دیا ان شہم وے بتائی یا حق مانتا یا ناشکری کرتا بے شک ہم نے کافیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں زنجیریں اور, اور اللہ اللہ. سورج کا نام دہر کے علاوہ انسان بھی ہے بر صبیر پاک میں اس سورت کا نام سورہ دہر معروف ہے اور دوسرے علاقوں میں الانسان مشہور ہے زیادہ تر عربی تفاویر میں اس سورت کا نام ال لکھا ہوا ہے اور بر صبیر میں قرآن پاک کے جو نسخے چھپے ہیں اس میں اس سورت کا نام لکھا ہے اور یہ دونوں نام صورت کی پہلی آیت سے محفوظ ہے الگ انسان ہینا مینا دہری لمح شی عمر ہو مکی اور مدنی ہونے میں اس کے جو ہے وہ اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یہ مدنی اور جاگر بن زید نے کہا ہے کہ ترتیب نظور کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر اٹھانوے ہے یہ سورت سورہ رحمان کے بعد اور سورج طلاق سے پہلے نازل ہوئی اور یہ نمبر ان لوگوں کے طور کے مطابق ہے جو اس صورت کو مدنی قرار دیتے ہیں لیکن زیادہ صحیح ہے کہ یہ سورت مکی ہے اور اس اعتبار سے اس کی نزول کا نمبر تیس یا اکتیس ہے اور یہ سورہ قیامہ سے پہلے نازل ہوئی اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر چھتر ہے اور اس میں بال استفاق اکتیس آئے ہیں سورہ گہر کی پہلی چھ آیتوں میں تقریق انسان کی ابتدا کا بیان کیا گیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ انسان کو سننے اور دیکھنے کی طاقت ادا کی ہے اور اس کو دنیا میں سیدھا راستہ دکھایا ہے اور انسانوں کی دو قسمیں ہیں بعض شکر گزار ہیں بعض نہ ہیں پھر فرمایا کہ شکر گزاروں کی, کی سزا جنت ہے اور ناشکروں کی سزا دو ہے سورہ حالت میں سات سے گیارہ آیت میں یہ بتایا کہ شکر گزار اپنی ایمانی ہوئی نظر کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں بارہ سے بائیس نمبر آیات میں بتایا کے شکر کرنے والوں کو جنت میں بہت سواؤ ہوگا اور ان کی بہت عزت افزائی ہوگی 23 سے 26 تک آیات میں بتایا کہ نبی فاک علیہ السلام پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن حاصل کیا گیا ہے اور آپ کو عمدہ طریقے سے صبر کرنے اور اللہ کا ذکر کرنے اور اس کے لیے قیام کرنے کا حکم دیا ہے ستائیس اٹھائیس آج میں دنیا کی جلد ملنے والی آرسی چیزوں کی محبت اور آپ سے رکھی نعمتوں کو ترک کرنے کی مذمت کی ہے اور کفر اور انعامت پر عید فرمائی ہے سورہ سورجہر میں بتایا 29 سے 31 نمبر آئے میں کہ کو مجید تمام انسانوں کے لیے نسیحت ہے اور ان کو ایمان اور اعمال کی ہمارے ہے تو یہ مختصر مختلف جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے سورہ جوہر کے بعد کے بارے کی, کی سب سے آخری سورہ سورہ المرسلات را کا ہے المرا کے اور العفای اکفاش روتی نشواخت ان کی جو بیچی جاتی ہیں لگاتار پھر غور سے جمکا دینے والیاں ابار کر اٹھانے والیاں اس کا نام المرشراد ہے اور یہ نام اس صورت کی پہلی آیت کا پہلا لفظ ہے اور اس صورت کا نام اس کے ایک جزء پر رکھ دیا ہے اس صورت کی ابتدا چار آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انواع اور ہواؤں اور فرشتوں کی جو ہے وہ قسم اللہ تعالی نے کھائی ہے اور جمہور مفسرین کے نزدیک یہ سورت ان صورتوں میں سے ہے جو دل دار میں مکے میں نازل ہوئی تھی کیونکہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب نبی پاک علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ مینا کے ایک غار میں چھپے ہوئے تھے نزول ترتیب نظور کے اعتبار سے اس صورت کا نمبر تینتیس ہے پر ترتیبیں مفتحک اعتبار سے, سے ستہتر نمبر ہے یہ اس صورت کی ایک آیت ہے جس کے متعلق کہا گیا کہ وہ مدینے میں منافقین کے متعلق ناطے ہوئی واحفی زیادہ ہوں رکا رو یا رکا اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھو تو وہ نماز نہیں پڑھتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے مشرقین کا ذکر ہے اور مشرقین سے نماز پڑھنے کے لیے وہ گاہرہ نہیں کہا جاتا تھا بلکہ ایمان لانے کے لیے کہا جاتا تھا لیکن اس بنیاد پر اس صورت کو مدنی قرار دینا صحیح نہیں کیونکہ اس آیت کی توجہ یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اور پھر نماز پڑھو بہت حال حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت سورہ اگر نازل ہوئی اس وقت ہم آپ کے ساتھ تھے اور ہم آپ ہاں علیہ اللہ سلام کے منہ سے, سے یاد کر رہے تھے اس سے ہم اس کو مارنے کے لیے دوڑے وہ جلدی سے ایک سوراخ میں گھس گیا تب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارے شط سے بچ گیا جس طرح تم اس کے شط سے بچ گئے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور بھی حدیثیں ہیں جس سے جو کہ سورج المرصلا سے متعلق ہیں جس طرح عموماً مکھی صورتوں میں یہ مکی صورتوں کی شان ہے کہ اس میں زیادہ تر قیامت حشر نشر احوال آخرت بیان کیے جاتے ہیں اسی طرح الم کو بیان کیا گیا ہے اور مرنے کے بعد زندہ کرنے پر درائر قائم کیے ہیں پھر اللہ نے اپنی قدرت اور اپنی توحید پر درائل قائم کیے ہیں وہ اور مومنین کے اخروی انجام کو بیان فرمایا ہے وفار و ان کے بعض اعمال پر ملامت کی ہے اور بعض عمریہ بیان فرمائے ہیں المرفرات میں ہواؤں اور فرشتوں کی قسم کھا کر قیامت کا واقعہ ہونا بیان فرمایا گیا ہے المرسلات میں وقت وقوع قیامت کی علامات بیان فرمائی ہیں المرسلات میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر اپنی قدرت کو ڈرائی سے بیان کیا اور گزشتہ امتوں, امتوں کی ہلاکت کو بیان فرمایا ہے اور اللہ کی نعمتوں کے انکار پر کخار کو ڈرایا اور دمکایا ہے اس میں مجرمین کا ٹھکانا تاثروں کے اذات کا بیان بھی فرمایا گیا ہے مومنین متفقین کی نعمتوں کا بیان فرمایا ہے دائمی جنتوں میں اللہ نے جو متعدد نما سے اپنا فضل اور رفان فرمایا ہے اس کی تقریم کی ہے اور پھر کفار کے بعد اعمال پر ان کو سرزشی کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ محض اپنی سلکشی اور ہٹ گرمی کی وجہ سے اللہ کی عبادت سے منہ موڑ رہے ہیں اللہ تبارک و مطالعہ کرم فرمائے اور انتیسویں سپارے سے متعلق جو ہم نے مختصر آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا ہے پاک پر عز و جل اس کو بھی قبول فرمائے آمین عامر اللہ عامر آمین, آمین وما ان بل شاء انشاءاللہ دوبارک وطالعہ عشاء کی نماز اور تر کے بعد کچھ دیر ذرا ٹہر کر ہم حاضر ہوں گے اور تیسویں سپارے کا خلاصہ بھی انشاءاللہ شاء اللہ بیان ہوگا اور جو ہمارے جس روم میں جس روم کا نام ہمارے ایڈمن بھائیوں نے رمضان المبارک اہل سننا مرحبہ رکھا تو خط میں تھوڑا آن کی ان شاء یہ محفوظ ہوگی خدمت غائب نہیں ہوگی آپ کی اب حضرت ال... میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور اللہ کرے کہ لائٹ ہو ان شاء اللہ الوداع رمضان کے متعلق دعا بھی ان شاء اللہ تعالی کی جائے گی اور ماہ رمضان میں ختم قرآن خلاصہ قرآن کی تدمیل یہ بھی شہادت کی بات ہے اللہ سے دعا فرمائیں کہ اس کو قبول فرمائے تو ان اللہ ابھی ہم جائیں گے نماز ایشیا کے لیے دس منٹ رہ گئے ہیں جماعت میں تو جی انشاءاللہ سب کے لیے دعا ہوگی اچھا آپ کا پھر پی ایم بھی مجھے آیا تھا ضلع مدینہ شاید دو تین دن پہلے کی بات ہے لیکن جیسے ہی میں فارٹک پر آیا تو میں اس کو پڑھ نہیں سکا تو وہ باہر میں پڑھ نہیں سکا تھا پتا نہیں اب آپ نے کوئی مسئلہ پوچھا تھا یا کیا ہوا تھی جو بھی کوئی اگر کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اور بات ہے تو آپ دوبارہ مجھے کر دیں تو انشاءاللہ میں جب ابھی تراویح کے بعد آؤں گا پھر میں پڑھ گا پی ان کو انشاءاللہ شاء اللہ تو ان شاء اللہ پھر کے بعد جو ہے وہ ان شاء ملاقات ہوتی ہے آپ تمام بڑے سے اعتماد ہیں زیادہ تر آپ لوگوں کے یہاں پاس تو ہند میں نہیں ہے تو آج انتیسویں شب ہوگی لہٰذا اکثریت کیا لحاظ کرتے ہیں میں کہہ رہا ہوں ورنہ ہمارے आज تو آج है شب ہے پھر में شب میں آج ہمارے سلوم میں ان شاء اللہ اختامی الوای رمضان کی دعا اور خلاصۂ قرآن کی خلاص قرآن تفصیر قرآن کی اس تقویل کی دعا ان شاء اللہ تلا ہوگی آپ تمام بری ضرور بال موجود رہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ.